اور اللہ لفظ دے اللہ علم ہے وصف نہیں اس کے بارے میں فرق پتہ چل گیا کہ اگر ہم اس کو وصف بنائیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے چلو آگے پڑھیں پھر آگے بس ترجمہ ترجمہ میں ہی کرنا ہے ترجمہ بھی کوشش کیا کریں نا آپ اسے فائدہ ہوگا کہتا ہے ثمہ ارادہ بادل اِما ایل استجما عیل صفات الکمال تمام صفات کمال کے تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمام تمام صفات کمال کا جامع ہے اس کی طرف اس نے اشارہ کر دیا ہے ٹھیک <تصفح> ہے لفظ اللہ کہہ کے کیونکہ اللہ ہے ہی وہ جو ذات واجب الوجود المستجمع الجمیلی صفات الکمال ہے ٹھیک <تصفح> ہے کہتے ہیں تمام صفات کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس نے ا... بال اجمالی اجمالی طور پر اجمالی طور پر اشارہ کیا ہے اجمالی طور پر تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا ہے ایو فصلہ باغہ کہ ان صفات میں سے بعض کو تفصیل سے کھول کر بیان کرے ایو فصل باغہ کہ ان میں سے بعض کو یعنی کچھ صفات فرضانے اس کی اس کے بعد ذکر کی ہیں شع بھی براعت الاحلال برعت الاصلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برعۃ الاصحل یہ کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جو چیزیں مفصلاً بیان کرنی ہیں اس کی طرف پہلے مختصر سا اشارہ ہو جائے جیسے استحلال آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ہم اس بچے کی دیت کیسے دیں ملا مل اقلا والا شارب والا شارب ملا مل شاربہ والا عقل والا طاقہ ولستہ حل تھا مسل و اس کی دیت دی جائے جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا نہ چیخا ولستہ حل اور نہ چیکا استحلال کہتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چیخ مارتا ہے وہ چیخ مار کے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے یعنی کہ اس کی چیخ یہ ثبوت ہوتی ہے اس کی سارے اعضا کے زندہ ہونے کی برف کہ اس کی اعضا زندہ سلامت ہیں یہ زندہ ہے تو یعنی وہ اپنی مختصر سی چیخ کے ساتھ اپنی طویل حیات کی خبر دیتا ہے تو یہی یہ ہے براۃ استحلال کہ جس چیز کا آگے تفصیل سے ذکر آنا ہے اس کی طرف اشارہ فقالہ تو اس نے کہا اللہ لامان علی حکم ہی الحمد للہ اللہ لامان علی حکمِ الحمدللہ کی تفسیر ہم نے پڑھ لی اب ہے لامان علی حکم ہی کہتا ہے تمام تعریفی اس اللہ کے لیے ہیں جس کے حکم کو کوئی یہ کہنے والا کون ہے سید شریف جرجانی سید جو مصنف ہے اشریفیہ کا مصنف ہے ہاں لائن جس پہ لگی ہوئی یہ سر ہے نا سید شریف جرجانی یہ صرف میر نہ میر والا سات سو چالیس میں اس کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ جو عبد الرشید ہے جس نے شریفیہ کی شرح رشیدیہ لکھی ہے اس کی پیدائش ایک ادار جی میں ہوئی ہے اس نے فقالہ تو کہا کس نے سید شریف جرجانی نے صاحب الشریفیہ نے اللہ نے علی حکم ہی جس کے حکم کو کوئی منع کرنے والا نہیں مریدم بل من ای منع سے اس نے لغوی معنی مراد لیا اچھا منع یہ اصطلاح ہے علم مناظرہ کی منع کیا ہے علم مناظرہ کی ایک اصطلاح ہے وہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے اسی کتاب میں ٹھیک ہے مریدم بل من اللغوی منا سے اس نے مراد لیا ہے لغوی مانا تو یہ تمل یقون المراد اور یہ بھی احتمال ہے کہ اسے مراد ہو المعنى الاصطلاحی اصطلاحی مانا اصطلاحی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور لغوی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے لغوی معنی کیا ہے روکنے والا اور اصطلاحی معنی اعتراض کرنے والا اصطلاحی معنی کیا بنے گا اعتراض کرنے والا اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں یا اللہ کے حکم کا کوئی انکار کرنے والا نہیں یہ لغوی اصطلاحی دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں وہ کیسے پی جعلی انکاری من کا لا انکار کا لا انکار یہ لفظ کیا ہے کا لا انکار ان کے انکار کو لا انکار کی طرح بنا دیا ان کے انکار کو لا انکار کی طرح قرار دیتے ہوئے یعنی ویسے تو لوگ بھی مانا اگر کریں کہ اللہ کے حکم کو کوئی منا کرنے والا نہیں یا اشتراحی مانا کہ اعتراض کرنے والا نہیں اس پر اعتراض وارض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے کئی لوگ نہیں ہیں کئی لوگ اللہ اپنے حکم پر اعتراض کرنے والے بھی ہیں لغوی معنی پر بھی اور اشتراحی معنی پر دونوں پر اعتراض یہ آتا, ملتراز آتا ملتراز. ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے منع کا لفظ بولا ہے کہ ان انکار من کو لا انکار قرار دیا ہے اس نے کہ ان کا انکار کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا انکار یہ اعتراض کی حیثیت تب ہوتی ہے جب وہ معقول ہو کوئی اکل کو لگتی ہو بات کو ہوں کوئی آخ آٹا بندی ہلدی کیوں ہے کوئی اعتراض تو نہیں پنجابی میں مثال دیتے ہیں آٹا بندی ہلدی کیوں ہے اب یہ اعتراض کیا ہے لا اعتراض یہ انکار لا انکار ہے انکار نکیر کرنا اعتراض کرنا لی وجودی ماں ان تما لو اس بات کے موجود ہونے کی وجہ سے کہ اگر وہ ان اس حکم میں غور کرتے اگر وہ اس حکم میں غور کرتے ارتا او انہ ار تو وہ اس سے اعراض کر لیتے باز آ جاتے رک جاتے اعتراض کرتے ہی نہ انکار کرتے ہی نہ کا کولی ہی تالا لا رہی با جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے لا رہی با اب شک کرنے والے تو شک کرتے ہیں نا قرآن میں لیکن ان کے شک کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اللہ نے ان کے شک کو لا شک کر دیا ہے لا رحی با اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں والا نا قیوا لکھا والا ہی اور اس کے فیصلے کو کوئی توڑنے والا <سؤال> نئیں، نئیں. نہیں ہے بقدری ہی اور اس کی تقدیر کو لکھا واہی وق وا قد... ادھر قدر ہی پر لائن ہے آپ کے پاس <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> چلو قضا قدر مانا ایک ہی ہے دونوں کا تو اس کی قضا اس کے اوپر بھی وہی اعتراض آتے ہیں لیکن ان کا بھی وہی جواب ہے سما پھر لمحہ کان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ تن وسولی حکم ہی ارینام تو جب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو ہم تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں اللہ کا حکم ہم تک پہنچنے میں وسیلہ ہیں وہ اسحاب ہو مرشدین اعلی اور آپ کے اصحاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرشیدین اعلیٰ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں اردف تحمیدہ بس سلادی وہ تحمید کے بعد لے کے آئے ہیں سلاد کو تحمید کے بعد وہ لے کے آئے ہیں سلاد کو لما, پرانا لما, لما جب کہ ہیں تو اور سلاد کہتا ہے وہی افیلاتی مطلق العطفی ادا نصیبت تعالی يراد یہ وسلاد جو کہا ہے الحمد للہ کے بعد وسلات یہ کے ساتھ جو تبدیل ہے یہ مطلب اطف ہے اور جب نفظ سلاد اللہ کی طرف منصوب ہو یورادر رحما اس سے رحمت اور رحمۃ کامل رحمت اللہ کا درود مطلب اللہ کی کامل رحمت ہو وہ عیدالملا ایک تھی اور جب یہ منصوب ہو ملا کی طرف یورادیغفار تو اس سے مراد ہوتا ہے استغفار بخشش طلب کرنا فرشتے دروف بیچتے ہیں مطلب بخشش طلب کرتے ہیں اللہ دروب بیچتا ہے مطلب رحمت نادر فرماتا ہے واحدہ نصیبتینا اور جب سلاد منسوب ہو مؤمنوں کی طرف یوراد دعا او تو اس سے مراد ہوتی ہے دعا فمانا کول تو ان کے یہ کہنے کا معنی اللہ مسل علی محمدین اللہ صلی علی محمد یہ کہنے کا معنی کیا بنے گا عزم ہو فت اس کو عظیم بنا دے عزم ہو اس کو عظیم بنا دے فی دنیا دنیا میں بی اے الکری ہی اس کے ذکر کو بلند کر کے اس کے ذکر کو بلند کر کے و اِبقاع شرع ہی اور اس کی شریعت کو باقی رکھ کے فل آخراتی اور آخرت میں بھی تشفیری ہی فل اماتی امت کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کر کے اس کو عظمت دے عظم ہو بھی فی الخراتی بھی تشفیری ہی بتدریف فی اجری عماری ہی اور اس کے عمل کے اجر کو دگنا چگنا کر کے سمجھ گیا آج کوئی خاص بات نہیں ہے سادہ سادہ, سادہ سی بات نہیں ہے دوہرا لیں اس کو اس بات کے موجود ہونے کی وجہ سے کہ اگر وہ اس میں غور و فکر کرتے تو اعتراض کرنے سے بات آ جاتے